دل کی تاریخی میں نورے دین سے ہو روشنی کامیاب کام راہو ہر بشر کی زندگی وق حق کا نور بھر کے اپنے کلبوں ذہن میں آدمیت پائے فوجے دنیا بھی اخروی مسجدِ اسحاق میں آئیے سنیے دل سے قرآن و حدیث اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ اللّٰهَ إِلٰهٌ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ محمدین صلئی وسلم محداد محدس ربیش رحلی سدری ویسی امری قولي اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اصبت حسنت لمن کان یرج اللہ وليوم الاخرہ وزکر اللہ کسیرا حضرات محترم اللہ مالک نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو مبعوث فرمایا ان میں تین سو دس ایسے تھے جنہیں اللہ نے کتابیں یا صحیفے عطا کیے اس ساری کوشش اور جد و جہد کا مقصد ایک ہی تھا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا جنت سے نکالا گیا تو اس وقت یہ بات کہی تھی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِنِّي عما فَمَنِ اتَّبَعَ یا فلا يَضِلُّ وَلَا یشق <يَشْقَى> اب تمہیں دنیا میں جانا ہے اور ایک وقت گزارنا ہے اور یہ یاد رکھیں یہ اب وقت آزمائش اور امتحان کا ہے اور اس میں ہدایت میری طرف سے آئے گی جو میری ہدایت کو قبول کرے گا اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا فلاں یا دل ولا یشک نہ بدبختی اس کا مقدر بنے گی نہ وہ گمراہی میں مبتلا ہوگا اب اللہ کی ہدایت ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو گمراہی یا بدبختی سے بچا سکتی ہے یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلتا رہا اور اس کا اختتام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن عزیز جناب محمد الرسول اللہ پہ نازل کی اللہ کا قرآن کا نازل کرنا دوسری کتابوں سے یکسر مختلف تھا پہلے نبیوں کو صحیفہ کتاب پوری کی پوری دے دی جاتی اور کہا جاتا کہ اسے مضبوطی سے پکڑ لو اسے یاد کرو اس کے مطابق زندگی بسر کرو لیکن امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ اللہ نے ہمیں کتاب یک مشت نہیں دی بلکہ یہ نجمن نجمن آہستہ آہستہ تئی سال کے اندر یہ کتاب نازل ہوتی رہی یہ صرف کتاب نازل نہیں ہوئی بلکہ جس پاک پیغمبر پر اللہ نے یہ کتاب نازل کی تھی انہوں نے ایک ایک حکم ایک ایک لفظ پہ عمل کر کے دنیا کو دکھلایا کہ اللہ نے جو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب نازل کی ہے اس پہ عمل اس طرح کرنا ہے اور وہ جو عمل ہے اسے ہم سنت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہتے ہیں یاد رکھے ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ میری بات کا ایک ہزار دفعہ انکار کر دیں آپ پہ کوئی گنا نہیں ہے آپ کسی اور شخصیت کے بات کو نہ مانیں آپ پہ کوئی گناہ لازم نہیں آتا لیکن جب ہم بحثیت مسلمان اللہ یا اس کے رسول کے کسی حکم کا انکار چاہے زبان سے کریں عمل سے کریں یا ویسے اس سے نفرت کا اظہار کریں تو ہم پہ کفر لازم آ جائے گا یاد رکھیں ہماری زندگی ایک ہی طریقے سے ہے اللہ رب العزت صورت انفال کے اندر فرماتے ہیں یا لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو اس اذا دعاکم جب بھی اللہ یا اس کا رسول تمہیں کسی بات کی طرف بلاتے ہیں تمہیں کوئی حکم دیتے ہیں تمہیں کوئی طریقہ سکھلاتے ہیں اسے فوراً قبول کر لو وعلمو جان لو انہول بینمر اوقل بھی اگر تم نے ایسا نہ, نہ کیا یعنی اللہ اور اس کی رسول کی بات کو نہ قبول کیا پہلی بات تو یہ لما کم تمہاری زندگی اسی میں ہے اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو اقوام عالم کے اندر اپنی حیثیت کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کی رسول کی بات کو مانو اگر نہیں مانو گے تو اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا چاہے وہ عالم دین ہے بے شک اس نے دس سال قرآن کی تفسیر پڑھی ہے وہ پندرہ سال تک حدیث کی کتابوں کو بھولتا رہا ہے وہ بے شمار فقہا کی کتابوں کو بھی جانتا ہے لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کا علم اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا اللہ اس کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا مت مار دے گا ایسے بندے کی اسے ہر بات سمجھ آئے گی حق بات نہیں سمجھ آئے گی اس لیے میرے عزیز بھائیوں اللہ مالک نے ہمیں حکمن فرمایا کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اس وط تمہارے لیے اگر کوئی آئیڈیل کوئی نمونہ کوئی اسکیچ ہے جسے دیکھ کے تم اپنی زندگی بنا سکتے ہو تو وہ صرف دنیا میں ایک ذات میں نے بنائی ہے ان کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں اگر ہم اپنے دین پہ قائم رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف اور صرف دیکھیں تو کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے دن کیسے گزارا رات کیسے گزاری عبادت کیسے کی معاملات کیسے کیے اگر ایسا ان کے مطابق کریں گے تو اللہ کی نظروں میں دنیا اور آخرت کی سعادت اور کامیابی ہمارا مقدر بنے گی تو اگر خدا نخواستہ ہم نے اپنا اختیار استعمال کیا ان کی بات کو تسلیم نہ کیا تو اللہ ہمارے ایمان سے انکار کر دیں گے اللہ فرماتے ہیں وما کن علی ممنط ان رسول کوئی بندہ اپنے آپ کو ایماندار نہیں کہہ سکتا نہیں ہو سکتا وہ مرد ہے یا عورت اگر اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ تو وہ اپنا اختیار استعمال کرے کہ نہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ اختیار نہیں ہے انسان کو اور یاد رکھیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں دوسرا رستہ اختیار کرنا اللہ اس بات پہ اتنا ناراض ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں فلیحذر الذين يخالفون ان امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب الیم تمہیں ہمیشہ زندگی میں ایک بات یاد رکھنی ہے کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کی مخالفت نہیں کرنی فلیحذر الذين اللہ سے ڈرنا چاہیے اس بات پہ کہ اللہ کے رسول کی مخالفت کریں ان کی کسی بات کی کسی عمل کی کیا ہوگا اگر ایسا کریں گے او علیم یا تو اللہ فتنوں میں ڈال دے گا یا دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا اس لیے ہماری زندگی ہمارے لیے خیر کا رستہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر معاملہ دیکھیں کہ رسول اللہ نے کیسے کیا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی ہم پہ آسان ہو جائے گی دیکھیں ہم لوگ جتنے بھی ہیں وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ہر شخص کی زبان پہ ایک لفظ ہے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں کیا ہے یا نہیں ہے ہر شخص یہ بات کہتا ہے لیکن کیا ہماری محبت کو رسول اللہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ تم جس محبت کے دعوے دار ہو کیا وہ میرے معیار کے مطابق بھی ہے یا نہیں ہے ہم پوچھتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا محبت کا معیار کیا ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ اس بات کو محبت تسلیم فرماتے ہیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی من احبانی کا نمائیا فل جن جس نے میرے طریقے سے میری سنت سے جو میں کرتا ہوں اسی طریقے کو اپنایا اور اس سے پیار کیا حقیقت اس نے مجھ سے پیار کیا اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ سمجھ لے وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا تو جنت میں رسول اللہ کے ساتھ جانے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ ہم رسول اللہ کے طریقے کو اپنی زندگی میں لاگو کر لیں خود اپنے گھروں میں لیکن میرے عزیز بھائیوں ہماری زندگی میں بے شمار معمولات آتے ہیں جو ہر دن بھی آتے ہیں اور سالوں بعد بھی آتے ہیں لیکن بد یہ ہے کہ ہم بے شمار ایسے اعمال جو روزانہ کرتے ہیں اور ان اعمال کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں لیکن غلطی سے لا کی وجہ سے یا شیطان کے بہکاوے میں ہم رسول اللہ کے طریقے کو نہیں اپناتے ان میں سب سے پہلے اسلام میں سب سے اولین جو چیز ہے وہ تہارت ہے اگر تہارت نہیں ہے تو وہ شخص اسلام کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں طہارت کیا ہے انسان کا لباس پاک ہو اس کا جسم پاک ہو اس کا دل پاک ہو اس کی ذہن کی سوچیں صاف ہوں اسلام سب سے زیادہ جس بات پہ زور دیتا ہے جسے نصف ایمان کہتا ہے وہ طہارت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحشر آدھا ایمان ہی تہارت ہے پاکیزگی ہے نظافت ہے کیوں اللہ نظیف اللہ سب سے خوبصورت ہے سب سے پاک ہے اور وہ پاکیزگی کو خوبصورتی کو صاف ستھرائی چیز کو پسند کرتا ہے اس لیے مسلمان کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے اگر ایک غیر مسلمان مسلمان ہونا چاہتا ہے اسے فوراً کلمہ نہیں پڑھایا جاتا اسے فوراً کہا جاتا ہے پہلے اپنے جسم کو دھو لو صاف کرو پاک کرو اسے اس کے بعد تیرے منہ میں یہ کلمہ ڈالا جائے گا پھر تم اسلام میں داخل ہونا اگر تم پاکیزہ نہیں ہو تو اسلام میں داخل ہونا بے مقصد ہے تو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہماری زندگی کی اولین ترجیح جس بات پہ ہونی چاہیے وہ پاکیزگی ہے لیکن میرے پیارے بھائیو بدقسمتی سے خصوصا جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ہم کسی بھی مسلمان کو کھڑا کر لیں بے شک رمضان ہے اللہ ماشاء اللہ چند لوگوں کے علاوہ اسے کہیں بھائی آؤ نماز کے لیے آؤ اس کا کیا جواب ہوگا میرا لباس پاک نہیں ہے یا میرا جسم پاک نہیں ہے ایک مسلمان اور اس کا لباس اور جسم پاک نہیں ہے جی ایک ایسی تعجب کی بات ہے جس کے متعلق شاید آپ کو تو حیرانی نہ ہو لیکن اللہ کے فرشتے ضرور تعجب کرتے ہیں کہ یہ مسلمان بھی کہلاتا ہے اور پاک بھی نہیں ہے اور پھر جو لوگ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں ان میں سنت کے معاملے میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں دیکھیں اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے اتنا انسان کو پاک اور صاف دیکھنا چاہتا ہے دیکھیں انسان دنیا میں انسانی بقا کے لیے انسان شادی کرتا ہے تاکہ اولاد پیدا ہو دنیا کے حالات باقی رہیں اور لازمی بات ہے جو مرد ہے یا عورت اسے غسل کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم غسل کرتے ہیں صرف نہانے کو غسل سمجھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے بہت کم لوگ ہیں جن کی زندگی میں پانچ دس دس بچے ہو چکے ہیں لیکن انہیں ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ رسول اللہ کا سنت طریقہ غسل کیا ہے اور اگر معلوم بھی ہے تو اکثر انسان خطا اس بات پہ کھاتے ہیں کہ جب کے آغاز رسول اللہ نے بسم اللہ سے کیا تھا ہم بسم اللہ ہی بھول جاتے ہیں اور ایسے وقت پہ یاد آتی ہے جی اب کیا کریں اس لیے میرے عزیز بھائیو جب رسول اللہ صلی اللہ ہماری واشروم ہر گھر میں اب اس طرح کے نہیں رہ جیسے پہلے تھے وہاں پاٹ بھی وہاں لگا ہوا ہے اور ہمارے غسل کا انتظام بھی وہیں ہے اس لیے جب داخل ہوں تو ہمیں یہ پڑھ کے داخل ہونا چاہیے بسم اللہ اللہ خباس دو فائدے ہوں گے ایک تو یہ, یہ وہ جگہ ہے جہاں شیاتین جنات انسان کے ساتھ تمسک کرتے ہیں انہیں اذیت پہنچاتے ہیں اس کا آغاز یہیں پہ ہوتا ہے جب انسان نپاکی کی حالت پہ ہوتا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ پڑھو خبیث جنوں اور جننیوں سے میں تیری پناہ چاہتا اور بسم اللہ کے متعلق فرمایا کہ جب تم کپڑے اتارتے ہو تو اور لوگ تو نہیں تمہیں دیکھ سکتے لیکن یہ جنات کی مخلوق تمہیں دیکھتی ہے جب تم بسم اللہ پڑھتے ہو تو اللہ تمہارے اور ان کے درمیان پردہ کر دیتا ہے اور ہم اکثر مسلمان اس بات سے غافل ہیں وہ بسم اللہ پڑھ کے نہ ٹوائلٹ میں داخل ہوتے ہیں نہ اللہ خباس اور پھر جب واپس پلٹتے ہیں یقین مانیے کسی نوجوان گریجویٹ سے پوچھ لے بیٹے یہ بتاؤ کہ اسلام کمی کیا ادب سکھاتا ہے کہ جب بیت الخلاء میں داخل ہونا ہے تو کون سا قدم رکھنا ہے آپ کو ایک ان پڑھ نمازی یہ بات تو بتا دے گا لیکن ایک گریجویٹ کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی یہ تعلق ہے ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہم محبت کے دعوے دار ہیں کہ ہمیں تو پاکیزگی کے آغاز پہ ہی رسول اللہ کی سنت کو ترک کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد میرے عزیز بھائیوں انسان اسے زندگی میں میاں اور بیوی کے تعلقات کی ضرورت ہے یا ویسے کوئی معاملہ احتلام ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی صبح اٹھ کے نہ آ لیں گے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن یہاں شریعت نے جو حکم دیا ہے اسے نائنٹی نائن لوگ نظر انداز کر رہے ہیں وہ کیا ہے اگر ہم کچھ چیز کھانا چاہتے ہیں تو اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ پہلے وضو کرو پھر کسی چیز کو کھانا اگر بچے کو ماں نے بچہ رو رہا ہے ماں جنبی ہے اسے دودھ پلانا ہے اللہ کہتے ہیں نہیں ایسی حالت میں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلانا پہلے جا کے وضو کر کے آؤ پھر اسے دودھ پلانا وغیرہ یہ تمہاری ناپاکی تمہاری اولاد کے اوپر برا اثر انداز برا اثر ڈالے گی تمہیں ایسا نہیں کرنا لیکن کون مسلمان ہے جو ان باتوں کی طرف توجہ کر رہا ہے ح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر ناپاکی کی حالت میں سو جانا چاہتے ہو تو پہلے وضو کرو پھر سو تاکہ تمہیں احساس ہو کہ اللہ نے میری زندگی کو پاکیزہ رکھنے کا حکم دیا ہوا ہے اسی طرح میرے عزیز بھائیوں ہم مسلمان کی حیثیت سے آج اپنی اولادوں کے معاملات میں سخت پریشان ہیں بچوں کی سرکشی بغاوت ماں باپ کی بے اور یہ سارا کچھ ان باتوں پہ ہم ازحد پریشان ہیں اور اس کا حل کوئی نظر نہیں آتا لیکن میرے بھائیوں کبھی میں نے اور آپ نے نہیں سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے بچے کیوں سرکش ہوتے ہیں بچے کیوں بغاوت کرتے ہیں بچے کیوں ماں باپ کے بے ادب ہیں بچے کیوں ماں باپ کو زلیل کرتے ہیں وجہ کیا ہے تو میرے عزیز بھائیو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اولاد کے حصول کے لیے تعلق کو قائم کرو تو پہلے اللہ سے یہ دعا کرو اللہم اینی اعوذ بکا من جنب الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا اے اللہ مجھے اپنی پناہ دے شیطان کی شرارتوں سے اور جو اس کی وجہ سے رزق دے گا اسے بھی پناہ دینا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس ملاب کی وجہ سے اللہ اولاد کو پیدا کر دیتا ہے تو وہ بچہ شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ ہو جاتا ہے تو ہم تو خود شیطان کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ جب ہم نے رسول اللہ کی سنت سے آغاز ہی نہیں کرنا اسی طرح میرے عزیز بھائیوں ہم نماز پڑھتے ہیں میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں آپ سب نے نماز سے پہلے وزو کیا ہر مسلمان جانتا ہے کہ مفتاح سلاد نماز کی کنجی جو ہے جس سے نماز کا تالا کھلتا ہے وہ وضو ہے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بسم اللہ پڑھ کے وضو کیا ہے ٹھیک ہے کچھ نے کیا ہوگا میں یہ نہیں کہتا کہ ہاتھ کھڑے کر کے مجھے بتاؤ اپنے دل سے پوچھو میں یہ نہیں کہتا کہ جلدی میں یہ غلطی کر جاتے ہیں جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وضو کا آغاز بسم اللہ سے نہیں وہ تو وضو ہے ہی نہیں جب وضو نہیں تو نماز کی کیا حیثیت ہوگی آپ دیکھیں چھوٹی سی بات بگاڑ کتنا ہے کیوں ہے اس لیے کہ رسول اللہ کی مخالفت ہو گئی ہم سے آپ نے جو فرمایا تھا ہم وہ نہیں کر سکے دل میں سرکشی بھی نہیں ہے لیکن بھول گئے بھولنے کی وجہ سے کہاں سے کہاں پہنچ گئے کہ محنت بھی کی اپنے دل میں زوم بھی ہے کہ ہم اچھا کام نماز پڑھ کے آئے ہیں جی لیکن جب اس کی کنجی کے دندانے ہی نہیں تھے تو نماز کے کی تالا کیسے کھلے گا تو اسی طرح میرے عزیز بھائیوں یہ وہ باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ممکن ہے بعض اچھے صاحب علم لوگ کہیں کہ یہ کون سی بچوں والی باتیں لے کے بیٹھ گیا ہے لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرتی علمی ہے ایسی غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں اسی طرح میرے عزیز بھائی ازان کی آواز دن میں کئی مرتبہ سنتے ہیں اب رسول اللہ کا حکم کیا ہے کہ جب معزن کی ندا سنو جو وہ کہتا ہے وہ تم کہو ہم ساری ازان سنتے ہیں جب وہ اشہد النا محمد رسول اللہ کہتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے کہتے ہیں ہم نے اذان کا حق ادا کر دیا اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑنا واجب ہے لیکن جہاں رسول اللہ نے جو بتایا ہے ہمیں وہ تو سوچنا چاہیے آپ نے فرمایا جب وہ اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو جب وہ شہد اللہ اللہ کہ تم بھی وہی کہو جب وہ شہد اللہ محمد رسول اللہ کہ تم بھی وہی کہو جب وہ کہ تم لا لاہ وطن اللہ بلّہ کہو اور بعض لوگ لا علمی کی وجہ سے اگر ایسا ان کے سامنے کیا جائے تو تہجیت شیطان علی دعا پڑھنے پیا حالانکہ حول کا مطلب پتہ کیا ہے قوت اللہ بلّا نیکی اور برائی کو گھیرنے والی قوت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو اب ازان کے ہمیں ندا دی جا رہی ہے ہم اللہ شیطان سے پناہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ تو اپنی پنا میں لے لے کے ہم وہاں تک پہنچ جائیں کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو ازان کی ندا آتی ہے تو اس وقت ایک شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے یہ ابن آدم کو نماز سے روکتا ہے اسے مختلف کاموں میں الجھانے کی کوشش کرتا ہے فلاں کام فلاں کام فلاں کام یہ کر لو یہ وہ کر لو پھر بھی کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جو اس کی باتوں کو رد کر کے اس کی سوچوں کو بلڈوز کر کے اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں وضو کرتے ہیں اسے بڑا دکھ ہوتا ہے جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم اٹھاتا ہے کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے تمہیں نماز سے روکا تو نہیں رکا تو نماز کے لیے آ گیا میں نماز کا کچھ حصہ تجھ سے چھین لوں گا نبی کریم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیسے چھینے گا جی آپ نے فرمایا وہ فوراً تمہارے اب اللہ اکبر کہ تم کھڑے ہو یہ ذہن میں خیال ڈالے گا فہا وہ فلاں بات فہی یا وہ فلاں دیکھو کون آیا یا فلا معاملہ کیسے ہوا بلکہ ایک صحابی نے تو رسول اللہ سے عرض کیا یا رسول اللہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو انتہائی غلیظ خیال آتے ہیں اور حقیقت ہے آپ جو کبھی عام زندگی میں بات ذہن میں نہیں نہ آئی بعض اوقات نماز میں وہ خیال آ جاتے ہیں جو انسان کی سوچ اور ضرورت بھی نہیں ہوتی تو ایسے حالات میں سنت کیا ہے ہمارے ٹیلی ویژن میں ہمارے علماء اس بات کا تماشا بناتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے کہ جو نہیں جی خیال تو آ نہیں ہے ایسے یعنی رسول اللہ سے اتنی دوری اور ٹھیکے داری محبت کی ہے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں شیطان گدگائے گد باللہ فوراً اللہ سے پناہ طلب کرو نے فرمایا اسی حالت میں وہ رکو میں ہو سجدے میں ہو قیام میں ہو کہو من اور کے اوپر حقارت کے ساتھ ایسے کرو صحابی کہتا ہے جب میں نے ایسا کیا تو مجھے خیال آنے بند ہو گئے اسی طرح میرے عزیز بھائیوں عمومی طور پہ ہم پہ یہ تانا زنی ہے کہ یہ دیکھیں نماز پڑھتے ہیں دعا نہیں مانگتے میرے عزیز بھائیوں جتنی دعائیں الحمد ہم مانگتے ہیں کوئی بھی نہیں مانگتا آپ دیکھیں آپ نماز کا آغاز کرتے ہیں چاہو دنیا کے سارے مسالک کے لوگوں کے پاس حتیٰ کے علماء کو نہیں پتا ہوگا سیدنا ابو حرارا نے رسول اللہ سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے نبی آپ جب نماز شروع کرتے ہیں کہ رات کے آغاز سے پہلے کچھ سرگوشی کرتے ہیں میرے ماں باپ قربان جائیں آپ کیا کہتے ہیں آپ یہ ہم ہماری نماز کا آغاز ہی دعا سے ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ خطایا اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے اتنا دور کر دے کما باعت بین المشرق والمغرب جتنا مشرق مغرب سے دور ہے اللہم نقنی من اے اللہ میرے گناہوں کو دھو ڈال کما صوب من الدنس جس طرح دھوبی سفید کپڑے کو دھوتا ہے اس طرح میرے گناہوں کو دھو ڈال اللہ مغسل خطایا بل مائی والبرد جیول میرے گناہوں کو اس دھو ڈال پانی سے برف سے اولوں سے اس زمانے میں صرف یا صابن نہیں ہوتا تھا برف یا اولوں سے داغ دبوں کو صاف کیا جاتا تھا تو ہماری نماز کا آغاز یہ ہے اور الحمد جسے نماز کا نصف کہا ہماری نماز کا وہ حصہ ہے ہم فرض سمجھتے ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسمت الصلاة بینی وبین عبدی میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کیا ہوا ہے اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین فقال اللہ عز وجل حمدن عبدی جب بندہ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا رب ہے اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں حمدن عبدی میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے جب بندہ کہتا ہے رحمان رحیم اللہ تو رحمان و رحیم ہے اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں علی عبدی میرے بندے نے میری ثنا بیان کیا جب بندہ کہتا ہے مالکی یومدین اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں مجیادہ نہیں آبدی میرے بندے نے میری بزرگی کا اظہار کیا میرے عزیز بھائیو جب بندہ کہتا ہے کا نعبدو و کا نستعین اے اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں مدد صرف تجھ سے چاہتا اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہتے ہیں ہا بینی و بینا ابدی نسف یہ میرے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی بات تھی میرا بندہ بات کرتا تھا میں اس کی بات کا جواب دیتا تھا اب بندے کو اللہ خود کہتے ہیں تم مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے تمہیں عطا کروں انسان پھر کیا مانگتا ہے اللہ ساری چیزیں مل جائی اللہ ہدایت کا رستہ عطا کر دے دن سرات المستقی انعمت اللہ اللہ پتہ ہے کون سا رستہ مانگتا ہوں میں وہ رستہ مانگتا ہوں جس پہ چل کے لوگ آئے تو نے انہیں انعامات سے نوازا مجھے وہ رستے نہیں چاہیے جس پہ چل کے آئیں تیرے غضب کا شکار ہوئے یا تو نے کہا جاؤ تم گمراہ ہو اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیزہ قال الامام غیر المغضوب علیہم ملضالین جب تمہارا امام غیر المغضوب علیہم ملضالین کہے فقولو آمین تم آمین کہنا تو کیا ہوگا غفر لہو ما تقدم من زنبی میں تمہاری ساری زندگی کی خطاؤں کو معاف کر دوں گا یہ دعائیں نہیں ہیں پھر میرے بھائیو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی ہم رکو جاتے ہیں عمومی طور پہ مسلمانوں کو یہی پتا ہے کہ صرف سبحان ربی العظیم حالانکہ اللہ کے رسول کی اور بھی باتیں ہیں جو آپ رکو میں کہتے ہیں سبحان جبروت والملکوت اللہم ربنا جبت وزمتی سبحانا بھی سب نقل ربنا پاک ہے تو اے میرے رب تو ہی میرا اللہ ہے وَبِ حَمْدِكَ تعریف تیرے لیے ہے اللہم مغفر لی اللہ مجھے معاف کر دے پھر انسان اللہ کے سامنے عجزی کا اظہار کرتا ہے یہ رسول اللہ کی سنت ہے اللہم لکا رکعتو وَبِكَ آمَنْتُو وَلَكَ اسْلَمْتُو خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَسَرِي مخی و ازامی وَمَسْتَقَلَّتْ بِهِ وہ مستقلت بھی قدمی اہل میں نے تیرے لیے رکو کیا وہ بھی کا آمن تو تجھ پہ ایمان لاتا ہوں ولا کا اسلم تو تیرا فرمبردار ہوں ولا کا تو خش کا سم میرے کان بھی تجھ سے ڈرتے ہیں وہ میری آنکھیں بھی تجھ سے ڈرتی ہیں خیانت نہیں کرتی وہ میری ہڈیوں کے اندر جو میرا دماغ وہ میرے پٹھے وہ بِهِ بھی قدمی اور جن قدموں میں کھڑے ہوتا ہوں اے اللہ سارے تیرے حضور جھکے ہوئے ہیں کیا یہ دعائیں نہیں ہیں کون کرتا ہے رکوع سے اٹھتے ہیں ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں ربنا ولق الحمد حمدن کثیراں طیباں مبارکاں جب پہلی مرتبہ کسی نے پڑا تھا بتیس ورشتے تھے جو ان کلمات کو لے کے اللہ کے پاس جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اٹھتے ہیں تو دڑم نیچے پھر سجدے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بڑی خوبصورت بے شمار دعائ اللہ مغفر لنا زنو بنا کلیہ واقرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سجدے کے اندر اتنی خوبصورت دعا ہے اللہ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں پھر ہم دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں رسول اللہ نے کہا کہو اللہ سے مغفر لی اللہ مجھے معاف کر دے ور ہم اللہ مجھ پہ رحم کر دے وجبرنی اللہ میرے نقصان کا اضالہ کر دے ورزقنی اللہ مجھے رزق دے دے ورفانی اللہ مجھے ذلتوں سے بچانا مجھے بلند کرنا یہ دعا نہیں ہے پھر اتہیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب اتہیات بیٹھتے یہ کتنا وقت ہوتا ہے مولانا تیس منٹ ٹھیک ہے میں بیٹھتے ہیں آپ نے فرمایا جب تم اتہیات کے بعد درود پڑھ لو اور اس کے بعد پھر اللہ سے جو دعا تمہاری خواہش ہے وہ مانگو سلام پھیرنے سے پہلے ہم ایک کلمہ یاد کیا اور رب بھی جالنی مقیم و سلاتی منظر حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ماں عائشہ نے پوچھا تھا رضی اللہ تعالی عنہ کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین دعا بتائیے اور اس دعا کے کرنے کا بہترین وقت بتائیے آپ نے فرمایا جب تم نماز کمپلیٹ کرلو تحیات میں بیٹھو تو پھر اللہ سے یہ کرنا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الظنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک ورحمنی انکا انت الغفور الرحیم اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے اللہ انی ظلمت تو نف سے بہت زیادہ ظلم کر بیٹھا ہوں بلا یقر تیری ذات کے علاوہ مجھے کوئی نہیں معاف کر سکتا فاغفر مجھے معاف کر دینا مغفر میں نے معافی تو صرف تجھ سے مل سکتی ان نقاطیم بے شک تو بخش نے والا مہربان ہے اسی ہماری ماں کے والد محترم اس امت کے سب سے افضل انسان سیدنا نبو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے رسول اللہ سے یہی بات پوچھی کہ بہترین دعا بتائیے اور اس کا وقت بہترین بتائیے اور رسول اللہ نے بہترین وقت بتایا کہ اتہیات نے یہ پڑھنا اور جو دعا بتائی وہ تھی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب جہنم و اعوذ بك من فتنه المسيح الدجال وا اعوذ بك من فتنه المحيا والممات اللهم اني اعوذ بك من المعصيه والمغرب اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے اے اللہ جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں وا اعوذ بك من فتنه المسيح الدجال اس امت میں سب سے بڑا فتنہ جو دجال کا آنے والا ہے اللہ مسیح اور دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں رز اور گناہوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں کیا یہ دعائیں نہیں ہے یہ رسول اللہ نے پڑھی ہم الحمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق یہاں پہ پڑھتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہی سوال کیا تو انہیں بھی آپ نے یہی وقت بتایا کہ جب اتحیات میں بیٹھو درود پڑھ لو تو پھر اللہ سے یہ کہنا اللہ مغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وماسرنا خدا نخواستہ ہونے والے کیے ہیں وہ بھی معاف کر دے وما اے اللہ جو ظاہر کیے ہیں انہیں بھی معاف کر دے اے اللہ میں اپنے گناہوں کو نہیں جانتا وما انت بھی منا میرے گناہوں کو مجھ سے زیادہ تو جانتا ہے وانت المقدم وانت المؤخر کیونکہ سب سے پہلے تو ہے بعد میں بھی تو ہی ہوگا وانت علا كل قدیر اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے اس لیے تو میرے گناہوں کو معاف کر دے آخری باتیں تو بہت سی ذہن میں لے کے آیا تھا چونکہ یہ وقت بہت کم ہے ایک عرض کرتا ہوں آپ روزانہ اپنے گھر سے اپنے کاروباروں کے لیے اپنے معاملات کے لیے نکلتے ہیں یہاں بھی رسول اللہ کی ایک سنت ہے جو ہم میں سے اکثر لوگ غفلت کی وجہ سے چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور ہم اس وجہ سے بہت سی مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مسلمان اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کے دروازے پہ اللہ ایک فرشتے کو بیچتے ہیں جس کے ہاتھ میں ایک سفید امن والا جھنڈا ہوتا ہے جب نکلنے والا مسلمان اپنے گھر سے نکلتے ہوئے یہ کلمات کہتا ہے بسم اللہ تو اللہ قوت اللہ بسم اللہ اللہ کے نام سے نکل رہا ہوں توکل تو اللہ میرا توکل بھروسہ بھی اللہ پہ ہے نیکی اور برائی کو گھیرنے والی قوت کوئی نہیں وہ فرشتہ بڑا خوش ہوتا ہے بھائی تو نے تو اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیا تو نے تو اپنے لیے خوش نصیبی کا رستہ کھول لیا اب جب تک تو باہر جہاں جہاں چا رہے گا میں تیرا باڈی گارڈ بن کے تیری حفاظت کروں گا تو اگر خدا نخواستہ ایک بندہ ایسا نہیں کرتا وہ اپنا جھنڈا لپیٹتا ہے دکھ کا اظہار کرتا ہے مسلمان ہے نبی کا کلمہ پڑتا ہے یہ میری بات ہے رسول اللہ کی نہیں ہے نبی کا کلمہ پڑتا ہے اور تمہیں اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ تیرے نبی نے گھر سے نکلتے وقت پڑھنے کا کیا کہا تھا یہ محبت ہے میری اور آپ کی نبی کے ساتھ وہ کہتا ہے اب تیرا معاملہ تیرے حوالے تُو جان اور تیرا کام جانے اب تُو نہ اللہ کی حفاظت میں ہے نہ نہ میں تیری حفاظت کروں گا یہ وہ تک سنتیں ہیں یہ وہ طریقے ہیں میرے عزیز بھائیو جو ہماری زندگی کو محفوظ بناتے ہیں جو ہمارے لیے ایک کتاب ہے جس کا نام حسن المسلم وہ دعاؤں کی کتاب ہے اس نے نام اتنا خوبصورت چوز کیا ہے کہ مسلمان کے لیے حسن قلعہ ہے یہ رسول اللہ کی جتنی سنتیں ہیں آپ کی جتنی دعائیں اور اذکار ہیں یہ مسلمان کے لیے حسار کا کام دیتے ہیں اور جو مسلمان انہیں پڑھتا ہے ان پہ دیوان کرتا ہے ہر بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھتا ہے آپ کے طریقے پہ چلتا ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں ہماری عزت اس میں ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں لیکن آخری بات یہ عرض کر دو یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا ہے بہت سے لوگ اپنی کردار کی وجہ سے اللہ کی پھٹکار کا سبب بن جاتے ہیں اللہ صرف جو انسان اپنے آپ کو ایسا بناتا ہے جسے اللہ کو پسند آ جائے پھر اللہ اس کے لیے خیر کے دروازے کے کھولتا ہے لگتے ہیں اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اسے اپنے دین کی یہ باتیں سکھاتا ہے تو اگر ہمیں نہیں بتا تو ہمیں سے بننے کی کوشش کرنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی معاذ بن جبل تھے بڑے ہی خوبصورت انسان تھے عمل کے اعتبار سے بھی اور شکل کے اعتبار سے بھی کہتے ہیں جب مسجد میں آتے تھے اللہ روزانہ آتے تھے لوگ اٹھ اٹھ کے دیکھتے تھے اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا تھا ایک دن نبی کریم نے ان کا یہاں سے بازو پکڑا اور کہا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں آپ سوچ سکتے ہیں نبی نے جب ایک امتی کو یہ کہا ہوگا میں تم سے محبت کرتا ہوں ان کی کیا کیفیت ہوگی تڑپ گئے کہنے لگے اللہ کے رسول میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو فی کل دبر صلاح اپنی ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ التجا ضرور کرنا کیا عنی اللہ ذکری کا وہ شکری کا وہ عبادتک اے اللہ تو مجھے توفیق دے کے میں تیرا ذکر کر سکوں اے اللہ تو مجھے توفیق دے کے میں تیرا شکر کر سکوں اللہ تو مجھے میری مدد فرما میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں میرے پیارے بھائیو آپ کاروباری لوگ ہیں اللہ نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ نعمتیں جسے ملی تھیں وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام تھے جب باپ کو بھی بادشاہت بیٹے کو بھی بادشاہت اور دنیا کی سب سے بہترین بادشاہت ملی تو اس کے جواب میں کیا ہوا تھا اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے ربی اوزعنی ان اشکر نعمت اکلتی انتا اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو تم نے مجھ پہ کی ہے اور میرے باپ پہ کی تھی ان کیسے شکر ہوتا ہے کہ میں ایسے کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے اصلی <زُرِّيَّتِ> اب میں اپنے پہ ختم نہیں کرتا اے اللہ میری اولاد کی بھی تو اصلاح کرنا انی تو علیک میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں انی من مسلمین میں تمہیں یقین دلاتا ہوں میں ہمیشہ تیرا فرما بردار رہوں گا تو یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے اللہ نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے آپ اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں دیکھیں ایک سائیکل پہ گھر جاتا ہے آپ خوبصورت گاڑی پہ آپ وہ اور وہ دونوں برابر نہیں ہونے چاہیے آپ کی سواری فاسٹ ہے اس لیے آپ کو جلدی پہنچنا چاہیے اپنی منزل پہ اللہ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے اور آپ کی سواریاں فاسٹ ہیں اس لیے آپ کو دوسروں سے زیادہ اللہ کی فرما برداری میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے اللہ رب العزت باتیں تو بہت سی کرنے کو دل چاہ رہا ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے جب تک زندہ رکھے اپنے نبی سے محبت کرتے زندہ رکھے اور اس سے نبی کے ساتھ محبت کی علامت کیا ہے کہ ہم ان کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر خوبصورت رنگ بھر لیں یہی ہماری دنیا کی بہتری ہے اور آخرت کی کامیابی ہے اللہ یہ دونوں باتیں ہمارے نصیب میں کر دے اکول اکولی ہدا وسطر اللہ